مِنْ, من رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے فَمَنْ شَاءَ افل یومن پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے ومن شَاءَ افل اور جو چاہے کفر کرے نعر یقیناً آگ تیار کر رکھی ہے جس کی نے جس کی خیموں نے اسے گھیر رکھا ہے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تلچت تلچ پگھلا ہوا پیتل کی طرح یشپر وجوہ جو منہ کو بھون ڈالے گا بے سے شرابو یہ بہت برا مشروب ہے و مرتفقہ اور بری آرام ہے ان آمنوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہو یا من احسانہ جس نے عمل کیا ہو اچھا عمل کیا ہو ولیکم جاترین تجریمن تختیم النہار یہ وہ لوگ ہیں ان کے ان کے لیے کمیشگی کے باغات ہیں جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یوح اللہ بن اصابرہ بن ذہابن وہ اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن ویلبا سونا سیابن خبرم بن سند و استبرق اور وہ پہنائے جائیں گے باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے متقین فیہا وہ ان میں تختوں پر تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے نعمت ثوابو یہ اچھا بدلہ ہے وہ حسنت مرتفقہ اور اچھی آرام ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِمْ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا اور ان کے لئے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دو باغ بنائے انگوروں کے اور ہم نے ان کو ڈھامپا خجوروں کے درخت سے یا گھیر دیا خجوروں کے درختوں سے اور ہم نے ان کے درمیان کچھ کھیتی بنائی کھیتی رکھی دونوں باہوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں سے کچھ کمی نہ کی وفجرنا نہ نہرا اور ہم نے جاری کی ان دونوں کے درمیان ایک نہر ایک دریا جاری کیا کان لہو سمرن اور اس کے لیے پھل تھا فقال علی صاحبی ہی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہ روح جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا انا اکثر اومن کا معلوم و کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور نفری کے اعتبار سے زیادہ عزت والا ہوں وہ داخلہ جنتا ہوا اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں وہ ہوا ظالم نفسی ہی اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا اعلیٰ اس نے کہا ماں دنو نہیں میں گمان کرتا کہ انت تبدی ہی آبادہ کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گی وَمَا أَذُنُّ السَّاعَتَ قَائِمَا اور میں نہیں گمان کرتا قیامت کو کہ وہ قائم ہونے والی ہے وَلَا اِرُّدِتُ إِلَى رَبِّ اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ لا خَيْرًا مِنْهَا بُنْقَلَبًا تو میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا قَالَلَهُو صَاحِبُو ایک واقعہ ہے وہ جمعی جی سنند ہے یوں اہمی آیا باقی بھی سن دینا ہے نا جو اتنے آ گیا ہے نا یہ ہوئیے اس ود نہیں اب واقع جا سو اس زیادہ کوئی وضاحت نہیں ہے جتنا قرآن ذکر ہو گیا ہے نا ای پتا ہے جگہ پاؤں گا صاحب اس کے ساتھی نے جب وہ اسے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا فرتا خالا منفت کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا پھر ایک نقفے سے سمنا سوا کا راجولا پھر اس نے تجھ کو ایک آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا اللہ ربی لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے والا اس شریک کو بے ربی احادہ اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ولولا ادخلت جنتاك وقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا لا قوه الا بالله اللہ کے بغیر کوئی قوت نہیں ان ترانی انا اقل منك مالا و ولدا اگر تو مجھے دیکھتا ہے اپنے سے مال اور اولاد میں کم فسا ربیتی ان من جنتی کا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر دے دے و یور صیل علیہ عثبان اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے فا تسبہ سعید تو وہ چٹیل میدان ہو جائے اویوسبہ ماح غورا یا اس کا پانی ہو جائے گہرا فلن تستطیع علیہ بالا با تو تو اسے نکالنے کی اسے تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا وا عیتا بتمری فاصبح یقلب کفیہ علی ما ان ثق فیھا اور اس کے سارے پھال کو تباہ کر دیا گیا تو وہ اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو مل رہا تھا اس پر جو اس نے خرچ کیا وہ یا خوابیت العلی عروشی اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا و یقول اور یہ کہہ رہا تھا یا لیتا لم اشرق یورب بھی اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا وَلَمْ تَقُلَّهُ فِي أَتْنِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور اللہ کے سوا اس کے لیے, کے لیے کوئی گرو ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہیں وہ خود بچنے والا تھا یا انتقام لینے والا تھا ہُنَالِكَ الْوَلَایَتُ لِلَّهِ الْحَقُ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ کے لیے سچے اللہ کے لیے ہے ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا وہ اچھا ہے ثواب دینے میں اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے وَذَرِبْ لَهُمْ مَثَنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَقْفَلَا تَبِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ اور ان کے لیے بیان کر دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا فخ تعلیٰ ہی نبات العض تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی فصب حشیم تو وہ ہو گیا چورا ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے, ٹکڑے تدریا اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں واللہ وقان اللہ علاق الشی مقتد اور اللہ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے المال البنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں وباقیات الصالحات و خیر الندوربی کا طوابً و خیر العملہ اور باقی رہنے والے نیک عمل پر رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں وہ یومن سلجبال بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ فلم اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تو تو زمین کو دیکھے گا بالکل صاف اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے وہ ربی کا صفا اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر صف ب صف لَقَلْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بَلْ زَعَنْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مُوْعِدَا بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا وَوْدِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ مما مُش اور کتاب رکھی جائے گی تو تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس کتاب کے اندر ہے یا وَيَقُولُنَا يَا وَيْلَتَنَا مَالِحَذَ الْكِتَابِ لَا يُغَذِرُ صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاحَ اور وہ کہیں گے ہے افسوس کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ یہ نہیں اس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی بات اور نہیں کوئی بڑی مگر اس نے اس کو ضبط کر رکھا ہے گن رکھا ہے وجادحرا اور جو انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے ولاب کا احادہ اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ آدما اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو فساجاد تو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے کا من الجنی وہ جنوں میں سے تھا فافاسا کا ان عمری ربی ہی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی افادہ اولیاء من دونی کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو بے سالی ظالمین بدالا ظالموں کے لیے بہت برا ہے بدلا ماں اچھا تو ہم خلق سماواتی ولدی والا نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا اور نہ ہی والا خلقانفوسیم اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں وہ ماں کن تو متقد المبلی نا ادودا اور میں گمراہوں کو بازو بنانے والا نہیں ہوں وَيَوْمَ يَقُولُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا اللہ موبقہ جس دن وہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کو تم گمان کرتے تھے تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنائی ہے ور المجرم نارا اور مجرم آگ کو دیکھیں گے فدن واقع روحا تو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں داخل ہونے والے ہیں ولم یجدا مصرفہ اور وہ اسے کوئی بھاگنے کی جگہ نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے ولاقسر رفنافی حادل قرآن اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کی ہے من کلی مثل ہر طرح کی مثال و کان انسان اکثر اشے ان اور انسان ہمیشہ سے ہی اکثر چیزوں کے بارے میں سب جھگڑا کرنے والا ہے و مامدا اور لوگوں کو اس بات سے کسی چیز نے منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لے آئیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی و یستب فرو ہوں اور وہ اپنے رب سے بخشش طلب کریں اللہ انتیہ سنت الاولین مگر کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا سا معاملہ آ پہنچا اور یتیم العذاب و یا ان کے سامنے عذاب موجود ہو وَمَا المرسلینہ اللہ إِلَّا و منظرین اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ حق کو کاٹ دیں وہ تخدو آیا تھی وہ اور انہوں نے میری آیات کو اور ان لوگوں کو جو ڈرائے گئے یعنی مومن ان کو انہوں نے مذاق بنا لیا <coughs> وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ رب بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اس سے بڑا ظالم قون ہے جس نے اس اپنے رب کی آیات کو جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے اعراض کیا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اسے بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا انا جالعلوب ہم اکن تنقو یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں وفی آدان وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے وہ ان تدرم اد الہدا اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں فلنگ یا تدو ادن تو وہ اس وقت ہرگز ہدایت پر نہیں آئیں گے و ربو کلغفوردالرحمٰ اور تیرا رب بخشنے والا ہے رحمت والا ہے لو یو آخر بیما اگر ان کے آمار کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے اس وجہ سے ان کا مواخذہ کرے ان کی پکڑ کرے لاجل الحم الآداب تو یقیناً ان کے لیے جلد ہی عذاب بھیج دے ب الحم نو عید النع من مندون ہی موئلا بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی جگہ نہیں پائیں گے جس سے نجات کی جگہ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ کل قرآن اہلک اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا لمحہ جب انہوں نے ظلم کیا واجح اللہ علی ہی اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا تھا و قَالَ قالا لِفَتَاهُ لَا اللہ ابراحطہ ابلغا مجموعہ الْبَحْرَيْنِ او عمری یا خوب اور جب موسا نے اپنے نوجبان کو کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا میں چلتا رہوں کئی سال فلما بالاغا بجما بینا نسیات ہما تو جب وہ دونوں ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پوچھے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا سرنگ کی صورت فلما جا بازا تو جب وہ وہاں سے آگے گزرے تو اس نے اپنے نوجوان کو کہا آتی نا گادا ہمارے پاس ہمارا کھانا لے آ لقد لکینا منسفری نہ ملے ہیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ کو قالا اس نے کہا ارا کیا دیکھا اذ تھی جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے انی نسی تو میں مچھلی کو بھول گیا ماں انسانی ہوں الشانہ ان ہوں اور اسے مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں وَتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنایا قالا تو موسیٰ نے کہا ذَلِكَ مَا كُلْنَا نَبْغِی یہی وہ جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَاسَسَا تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹیں چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ساتھی تھا مچھلی تھی, تھی جہاں پر یہ نکل کے اور سمندر میں جائے گی وہیں پر وہ تمہیں حاضر علیہ السلام ملیں گے تو یہ سو گئے اور اسے بتانا یاد نہیں رہا کہ مچھلی نکل گئی یہ اور آگے چلے گا ہاں بحر سمندر نکلتے ہیں سمندری ہاں جی فوائدین دونوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم سکھایا تھا قال له اتبعك مما الم ترشد تو موسا نے اس سے کہا کیا کہ میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بھلائی سکھا دے قالا اس نے کہا ان قلم تستا معورا یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا وقیف تصبر علام عالم تو ہت بھی ہی اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا قالا اس نے کہا سا تاجدونی انشا اللہ ان قریب اللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا والا اور میں تیرے کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا کہ اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ چلتا ہے تو, تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھ حتہ کہ میں تجھے خود اس کا کچھ ذکر شروع کروں